میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کبھی کبھی شکایتیں ہوتی میں سمجھتا ہوں یہ سب شکایتیں جھوٹی ہیں غلط ہیں لوگ کہتے ہیں ماتمی نماز نہیں پڑھتے ازادار نماز نہیں پڑھتے میں ایسے شخص کو ازادار ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہ پڑھتا ہوں ارے یہ ممکن کیسے ایک ماتمی نماز نہ پڑے ایک اذادار نماز نہ پڑے مولا علی کا عاشق نماز نہ پڑھے اس لیے کہ نماز تو خود مجلس اذا ہے نماز میں ان کے فضائل بھی ہیں نماز میں ان کے دلائل بھی ہیں نماز میں ان کے مصائب بھی ہیں سب کچھ تو ہے نماز میں میرا بہت پرانا جملہ ہے اگر تفصیل سے نماز پڑھنی ہو تو مجلس و منعقد کر لو مختصر سی مجلس کرنی ہو تو دو رکعت نماز پڑھ یہ ممکن کیسے ہے ایک آشت علی ایک شیعۂ علی ایک حسین کا غم گسار ایک حسین کا آزادار ایک حسین کا ماتم دار نماز نہ پڑھے ممکن کیسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہے کوئی غلط فہمی ہے نا ممکن کیسے ممکن کیسے کہ ایک حضرت حجت کا ماننے والا نماز نہ پڑھے قصیدہ ہے نماز ان کا عمل تجربہ کرنا ہو کہ جب بھی خدا کو پکارو گے تو سامنے رسول و آل رسول آئیں گے اگر یہ تجربہ کرنا ہو تو نماز پڑھ کے دیکھو اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے نماز ختم ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرک گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں سامنے نبی آ کے کھڑے ہوئے گئے تھے اللہ کے پاس اللہ کے پاس گئے تھے نا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نماز اللہ کی ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھے اسے مدد چاہتا ہوں اور اس کے بعد اہدن الصراط المستقیم پوری نماز پڑھتے ہیں اور ختم کس پہ کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبیو و رحمت اللہ و برکاتو یہ گئے تھے خدا کے پاس یہ دلیل ہے کہ خدا کتنی جلد دعا قبول کرتا ہے کہا تھا نا اح دن المستقیم کیا کہا تھا احدین اثرات المستقیم یہی کہا تھا نا سرات مستقیم دیکھو سامنے رسول و اہل بیت رسول ہیں سلام کرو انہیں پیروی کرو ان کی اب سمجھ میں آئی نماز در محمد والے محمد پہ پہنچنا ہو تو نماز پڑھو ممکن کیسے ہے کہ نماز پڑھے بغیر ان کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے ہر جگہ جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے ویزا چاہیے در محمد والے محمد تک پہنچنے کے لیے نماز چاہیے نماز نماز نہیں پڑھو گے تو رسول اللہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے مولا علی سلام کا جواب دیں گے نماز نہیں پڑھو گے تو امام حسین کو کہو گے السلام جواب دیں گے جو حسین تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھتا ہے بس